بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها وانزلنا فيها آن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 بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو سو درے مارو اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو انکح الا زانیتا او مشرکتا والزانیت لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذالک على المؤمنین بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا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 رَّحِيمٌ ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سمار لیں تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے والذين فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ باللہ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تحمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے ان اللہ علیہ ان كان من اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لانت و او ان تشہد بل اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے چار بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے اور پانچویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غزب نازل ہو اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی مگر وہ صاحب کرم امیم ہے اور یہ کہ خدا توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيُرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امرئ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته مَا زكا منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم مؤمنو شیطان کے قدموں پر نہ چلنا اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا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 نفی سب وسفو اللہ تب عم لفور اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسط ہیں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 الذين يرمون لعنوا في ولهم عذاب عظيم جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی توہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لانت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا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 اللہ هو الحق المبین اس دن خدا ان کو ان کے عامال کا پورا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئیک مبرعون مم مما یقولون لهم مغفرت و رزق کریم ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا على اہلیاں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 إلا ما ظهر منها إلا ما ظهر منها واليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن نہ او آبا نو آبا ابرو لتین او آبا ابرو لتی گن نہ او ابنا او ابنا اب رو او, أو, أو اخوانی او اخوانی او بني اخوانی او بني اخوا او بنی اخوا تی نؤ نس این اؤ ماں ملکت مان اؤ ماں ملکت نہم من الرجال او جن ما نين من تى الى جميعا لعلكم اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو اور اپنے سینوں پر اوڑھنیا اوڑے رہا کریں اور اپنے خاوند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 اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے اور مومنوں سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ وانکح الا یاما منکم والصالحین من عبادکم وائماکم ان یکونوا فقراء یغنیھم اللہ من فضله والله واسع علیم اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لانڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو اگر وہ مفلس ہوں گے تو خدا ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا اور خدا بہت وسط والا اور سب کچھ جاننے والا ہے وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ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 اللہ نور سما واتی وی ک مسکاتی فی ہا مس باح الباح فی الجت دوم شجوتی مبارکة زیتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زیتها يضیء ولو لم تمسسه نار نور على نور یَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْغِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ خدا آسمان اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک تاق ہے جس میں چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے یعنی زیتون کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے فی وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح شام اس کی تصویر کرتے رہیں رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء يوما یخافون یوما تتقلب فيه القلوب والأبصار یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کی ذکر اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے سے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 پورا پورا چکا دے اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے اوکا غلومات بحری اوشا موجو موج من فوقی فوق صحاب غلومات بابو فوق بعض اذا اخرج يده لم يكاد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریا یمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی اتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہو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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى الله الْمَصِيرِ اور آسمان اور زمین کی بادشاہی خداہی کے لیے ہے اور خداہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے الم تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ, فيصيب به مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ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 م م م باء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع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 ذل آیاتی ناتم اللہ دی مئی اولاس روتی مستقیم ہم ہی نے روشن آیت نازل کی ہیں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 اور ان کا حکم مان لیا پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اذا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ اور جب ان کو خدا اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف موتی ہو کر چلے آتے ہیں افی قلوتا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 پسندیدہ فرما برداری درکار ہے بے شک خدا تمہارے سب آمال سے خبردار ہے قل اطیع اللہ و اطیع الرسول فئن تولو فئنما علیہما حمد مِلَ وَعَلَيْكُم مَا حُمِّلْتُم حم وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُو وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ کہہ دو کہ خدا کی فرما برداری کرو اور رسول خدا کی حکم پر چلو اگر مو موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمہ ہے اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمہ ہے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 كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمْ يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي كَانَ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمنا لا يَعْبُدُونَ إِلَهًا لَا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 يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم مِنَ الظهر وتمن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات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 وَأَن علیم اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ کپڑے اتار کر سر کر لیا کریں تو ان پر کچھ گنا نہیں بشرتے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور خدا سنتا جانتا ہے لا را وج ہلاب روا مریب ہر ولا الام کلو بوتی کم اوتی آب او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او ما ملکتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة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 یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اور اس کا بھی تم پر کچھ گنا نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو یہ خدا کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ توفہ ہے اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو